وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وعثنا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشاءن الهمور مستصا و كل محدثه بضال و كل بلا ذن ذلال و كل ذلال في النار باب قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوما وأن أعمال بنيا ذما قولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله القصاص والعدل الروميان ويقال أن قص مصر المقصد وهو العادل وعم القاسد فهو وذهبي قال حدثنا احمد بن اسا قال حدثنا محمد بن خزيم واقول حدثني الشيخ عبد الرحمن المهبودي بهبودي قال حدثني الشيخ محمود الحسن الهندي والشيخ خليل احمد سهرن قال حدثنا الشاعة عبد الغنين قال حدثني شاعة محمد الصحاق قال حدثني شاعة عبدالعزيز الدهلوين قال حدثني الشاعة ولي الله احمد عن محمد بن ابراهيم الكردي وابي طاير محمد الكردي عن محمد ابن لال انہوری اب عن عن المعروف ابن شہن عن استراج عن نبض الأول الهربين عن نبي الحسن الداوبي عن نبي حمو ياسر الصين عن محمد بن يوسف الفربين عن محمد بن اسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث قال الإمام بخاري رحم الله حدثنا أحمد بن إشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة من القاقى عن نبي الزراء نبي حريغة عزي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفیفتا نے مخترم مرگرو مسلمان اولن زر ڈیرا خوشحالی اصل زر کے محسوس قوم دو ایم و مبارکی مر قوم پڑے گا مرگر نن بڑے افلاس محبت سارا سرد تکلیف کے رولنا عید اجتماع حاضر کی عہدہ علماء کرام تو مختلف تنظیمنوں مذہبی سر تعلقی او بیانات اور زدا کسان ہوں دیر شکریہ اداک چاہیے ذرا دل و تکلیف تیرکڑے اور سرا کسان چاہی دریش جما خدمت کرے ہر قسم جانی کرے مالی کرے اور بالخصوص بیا کسان چاغی اتشاط توحید وس اللہ علا حاج سرف صالح داغی ریاست اور دارنگ خدمت سنبھال ان کی کسان دی صحیح ڈری روزون بڑی محنت کے آخت اجتماع کا تکڑی کی اللہ تعالیٰ فضل و کرم ان شاء اللہ اختتام پر رسول تاثر اشتہارات گندہ معلوم ہوا جستکالم اجتماع کی روقت پلحاظ اختصار و کچھ نور کلا دروزما سکار خوبا اسکباز تکالیف اور آگے سروسرا ماحول در دار سازگار نو چارشی لیکن ویاحم سکم ضروریات مسائل مناسب سکم مقاصد ناقتاسود مختلف علماؤں دل احلان کے رام ویری فیوگ جامعہ عربیہ دیشات توحید و سننا بڑا بیر پری کی دور حدیث سکم کال کالو سر چلی رداغ اختتام نے وقت امام بخاری دا کتاب چل امام بخاری رحم اللہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرسنط سے جامع کتاب ددی سروسر اعلان کی شیری چھ کے دام شدید افتتاح دو دور تفصیل دو قرآن کریم ناگر چار تفصیلی درس و رائے افتتاح ان شاء اللہ صبا نے کی ارے طلبہ و توازی صبا ضرور چراطوں سے مک مکی ناظم سرد اقبال نوم داخلو کی دمد دا رسیل سے شروع تھی رائے مناسب آگے تزان مستعد کی تیار کی اس سمن کم حدیث ماولست مطالعہ مختصرا اس کم وقت ڈیر مختصر دا دا حدیث حق سکم زما پیلم لکھے اغم پورا دا کی اول دا امام بخاری رحم اللہ ددا کے کم مقام دے حاکم مستدرک کے اغری کے امام و اہل حدیث امام مخاری دادا محدثین و امام دے دادا اہل حدیث و امام دے لگا بعض خالق الدیث امام نصا ددا امام دے گا دا دادا مسلح کم بعض شوافیوں کو نکلی ارسرزان سے ترخذ ہوئی گنسان تیراکی لی گلی جدید شافی مذہب والا لیکن اگر غلط بھی کری بلکہ احناف لکھی شان ورشا رحم اللہ غم گلی سیز الباری کی خبر بالکل بلا ریب رہی امام بخاری رحم اللہ دےسو مشتحد اللہ رفی فیض الباری کی ویل امام مشتحد تیر پری کی رشتہ دا دا دا دا کتاب ندا تفصیل سرم عالمی دد مبارکی او دار امام مسلم رحم اللہ دارو دا دو مبارکی اللہ رحم اللہ چکم دا کے خلق پن زر کی دی طرف کرا رہی خلق و حدیث پر ایک دے دول عالم دہل علم و اتفاق دے تبدیش احنافم لکلی شیرخ عبد الحق دہلوی لکلی چر اللہ د کتاب نہ رخ ہو دو قرآن پاک نہ بال اصفل کتب باد کتاب اللہ کتاب الامام الجامع الامام البخاري دی دو میں اجما سره جکل یوسیت صحت مالی دیو کتاب مقام عالمي او بیا او سره لانی توہین کی او توہین نئی پر بیل میں بنائی کلی پری کہ تمہارا راویان زائف دی او کلی تمہاری واچونی پرے کہ ضعیف دی پلمولای خلقو تخی او ہی جاہل خبر مک کی کتابوں جواب کرے گا فت الباری ابن حضر اغل کتاب مقدمہ کی دا واضح کرے گا وداسی شاہ راویانی سپاہی کے کلام سترے کوئی امام بخاری تھے حدیث راوڑے نے دے دام دا, دا جرے ایمان دینا تعداد دی روایت کی خود ادنی بانے کا ہے اور محتمد دے نا دبل چاپنی میں کمزوری بارسورت مقصد زمارے کلماتوں کے مختصر داؤ سداسی وسوسی سے تانستا چاغ اصل کے خلق دا حدیث انکار تراڑی ناگی پیمام بخاری اور پا کتاب اعتراض نے کہی پیمام مسلم کی ببل گئی ببل گئی بار چیری خلک سے چاہے خبر رہی تھوڑی دیر خبریں خلق رہتا حجی سے پلہارے نکی روم تصول دے تراری چلا حدیث دیث منکر باسورت دا کتاب د امام بخاری رحم اللہ دا دی آخری دے اباب اگی تو کتاب التوحید و للجہمیہ دا امام بخاری آخری کتاب دا توحید کتاب اور خاص کراک شابا نے شاید اللہ صفات المقر دی ایت احتجہ میشار دی کے لیتا کہ توحید لتسن کی توحید ربوبیت دے توحید و دے توحید تشریع دے تو بتاریں وہ ضروری توحید دے شاید توحید اسما و صفات ہوئی دا دیر و خلق و دا غفلت کر رہے دا اللہ دا اللہ شتا خاص تھی خاص تھی تو نقل بنا نئے اچھا نہیں اغ آسما اور صفتون کے اللہ تعالیٰ سکھ شریک نسا خواہ نمونہ اور صفۃون اللہ تعالی آغا پا طریقہ سرنزی انسانان و مخلوق سرب نم و شابے کے ناغانمون صفتوند اللہ تعالی تاویل قول حرام زانم دا, دا کے رامل امام بخاری لقب کتاب پاخر کے ذکر کی رد الجہمیا دیو جہدے کے معشمار امام بخاری بلی کی سور اسما لی کلی ارد چاہے یا اسم مشباعت سرا شل اسمائے بلے باب کی لی کلی شل من داد ناغ سے آ رہی تو صفات بھی لکھی صفات سبوتیا پڑی پری کی سلی گلیراد اللہ صفت کول وا کو صفت دے کلمہ و کلام کلیما دا اللہ صفت ندا آواز کو اللہ صفت دے سوت آواز اللہ صفت اس سوا پاس باندال سفت داسمان پورت والے دا اللہ صفت دے کلرا کدیدل اللہ صفت قربت صفت دے صبر و غیرت ہدایت دا ٹو ڈاللہ صفت نے ذات ڈاللہ صفت ذات ذات ہوتے لکھی نف داللہ صفت وجہ مخداللہ صفت اہن سرگ آزاد اللہ صفت ید ڈاللہ صفت دے اسبا گت آداد اللہ صفت رو اللہ تعالی سفت دے رویت دا اللہ تعالی, تعالی آپ کو جنت کی کیدیش سے بڑے کے سفات را اوڑی چ اللہ تعالی ظلم نہ کئی اللہ تعالی مخلوق نہ اللہ د پارا ند نشتہ آغ د پارا مسل نشتہ دادر باب خلاصہ بڑے باب شکم گا لس بے باب کے مسئل امام بخاری ذکر پائے منقرین خلگ دیشتہ قیامت جان منکرین حدیث قرآن کریم کی دی یا امان تل لکی بی غلط بینا تھا امام بخاری بڑی غلط کی اول دا اللہ تعالی قول پیش کی قرآن کریم قنضاء الموازین القسطی امان سورت الانبیاء کے اللہ فرمائے منہ بگدو تلے جمل میزان یا جمل موزون القسہ دا انصاف دا پارا لسط یا غوات القست انصاف والا کل بگ چلے پروز د قیامت دم قرآن کریم کے دا صاف نورایت ال کی مراغلی چل تالاب میزام قائم تلب قائم دادا قدہ دا دا حسابی و طریقہ یہ دعاقیدی مسئلہ ہوئی. امام بخاری ہوئی دعاقیدہ اس ہے یہ کتاب آخر کے علی روڑی پڑھے کتاب کے عقیدے ذکر کرن پڑھے کے احکام ذکر کرن پڑھے کے معاملات ذکر کرن پڑھے کے عبادات ذکر کرن آخر کے ہوئی اے انسانانو یا ساتھیں را سبت تلیل کی, کی ورے نہ بیتو لکا دیں حساب کتاب ہوئی زکاری پشارکی بھی آویں یقیناً عاملونا ابن آدم بنی آدم او وینا گانی دائی و تلی تلی لکی موکناً سا کار کو عامال کو عامال سا جائزی ہو کنا جائزی دارنگی کم دخلین سا کلمات رو باسو سو وینا کو دام مگر ایش دا بس اسے تیر شد تیر او تیر یر باقی روزگار نا علتکی تیر یر نہیں ال کے تیر اگیات پرا تری ابد تلری کی قرآن کریم کے قلض طول پذہ کے لفظ قصہ سے, سے مستقیم اللہ فرمائی مسلمان تا تا اے تاثل طول سے کو وزن قو صحیح تلاوان نے کوائے برابر تلا آئی اقار الف سے قصاس ہوئی امام بخاری کل قرآن لے لفظ تشریح گئی کی قصاس کل کل عادل تی پرومی پر جو کلا کل دلتا دل تنقصا مسکیم کے کو تلم مراد لیکن درمیان و لغت کی کلا انصاف تم قصاص میں لے کے خدا صحیح قول دے عام امام ثابت کرے امام شافی رحم اللہ رسالہ کے پڑے سر سر جی الامام شافعی سوئی تمام شافر تو قرآن کریم عربی کتاب دیکھے اربی لفظ نشتا. اللہ قادر نو بڑے میرے عربی عربیوں بین اللہ فرمائی کل کا اہل لغت ہوئی یا مفسرین ہوئی کہ فلان کے لفظ حبشی فلان کے لفظ رومی رومیاندار اور استعمال کر لگے وہ لفظ ہوں گا پختون کے میں استعمال ہو اردو کے کی میں استعمال قرآر کریم کے لفظ قسط امستا اور مخصطین لفظ و پکشتہ بال قسطین دل قسط اصل کے مصدر مانے ماخص دے دق سے تنسدر ماخست تھا مخصد سے یہ انصاف کر کے نخص بمانے آدر انصاف مخصط آ دل تو سورج جن کی نازی ام القاسطو لا کانو لے جہن توانگ انت قاصت ہوئی قاصط لے لکھی کو گروان تھا جائے سو لما لکھی زد کس کو نہ نماخوز دے دا کس تنخوذ دیں کس انصاف دے اور کس تنظلم تو داخا عربیت یہ طریقہ امام بخاری اساخی حدیث سے ذکر کی نو پسند ذکر کی ہر او حدیث دا پسند ذکر کرے مکیماردو کو سنتن پا بنا بیناری پا روایت کو ان کو باندھے جگہ بالکل عادل انصاف والا صحیح ضبط والا کامل زبط اور یاداش داشت والا اور محتمد اے تراویان ہوئی آخری بھائی کہ عام طور سی صحابی دل حدیث نقل گئی آخری عن ابی ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. داد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پساب کراموں کے دیر مشہور صحابی رے پسوانے مشہور دے وہ ڈیرو حادیثابے کے کراموں کے داس صحابی کے راغن ڈیر نقلی اور شوق دے ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ نے بازی عبداللہ ابن ابن عام رم اللہ ہو لیکن آغد لکھ لو بو با بنا بانے ڈیروسری لکھ لو ٹھیک لکھ لو اور سال قن میں شیحادی و سرد علم ڈے دیو جن دا ابو ہو رہے تاریخ اصل کی د طالبان و تاریخ ہے طالبان دے تو تاریخ گوری بس پا طریقہ سے روانے تپو سے چاڑو بلکی در کلا خلک بے تراجون شروع کی یو آب رہا. نبی صلی اللہ سر صرف, صرف سلور کالشی سن مسران مسران صحاب نے تلکڑی ابھی نور حادی نہ یادی نہ دے میں سے راجا ہے حدیث سنا بیان ہے کہ اتنے جوڑے وہ بہن ہو خبر جواب کی دا بخاری راؤڑی دے بھائی تھا سو ہے کہ دے حدیث ہادیس والی راؤڑی داسر کا مانا سل کی قلت طالبی کا اجرت تعریف کا ارددار تعلیم سے تو نئے کٹ اور پٹے دا نہیں ابو روئی اور مہاجرین مرگرو تا سو خود دکان تجارتوں قلثاروں مرگروس تاسو خود زمین دار ساسو پٹیسو مزرائے ہر شز ہو تعلیم نمی کرتے ساروے ہو نمی دکانوں میں تجارتوں سلم سر بس کے دے رہا ہوں سر نہ سن کر حضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہر خبر پکر اگر پا پتا دے رہا ہوں دا دام شرط چڑھ وہ دام نہ ہو بالکل بلکہ کل کلاب اور رز لان ہوئی ماتا سے تکلیف او اور سلبر آتے ہوا وہ پریدار کے بکیل نہ تپوس مطلب میرا کرام صوفا نبی سلم بربن چخارتا خل کو دین راوڑے مطلب دادر دا دا پ دا, دا سے من ترار سیدلے امام شا ابو عامر او تابعی امام تیر ارے حدیث مرغر تو بیان کر آخر کے اور دا سے حدیث مونگا گوڑے رضی اللہ تعالی عنہم اللہ. دا حق دے دا تندیں کالی تھی بو ریہ رومال راس دا سے بہ بخ اباہور واہ واہ باہ ہو رہا دا سے وقت در خم و, و بخ بخ وا وا با مونتر دا نا استعمال ہوا سعودی نا اللہ سعودی کے آگے اسے دل کا دا محنت کرے نا اللہ بدلکئی کر دلو کی تن دیتی خلاف اللہ اللہ پل مل مل ڈوڑے اور نانا نیچے ری ڈیر خے کرانے کی دیر خی عزت کئی خلق خیال کی مینحص ہو وہ افزوں کو میں حص و لایا تصب شدہ کمزیناراض ہے ابو ہو ریضلان ہو دوم سوال جواب کئی دا کمال یو قسمت دے دا خوش مجلس کے نا تم نبی صلی اللہ فرما سوچتے رہے پلیگر اگڑے دا مسجد ختم سادر راوالی سنی پلو مشیبتی سادر کی خود؟ کلش ندی سوش رم کرے ماس پل ختم کردر آواز سیری پورے مومگن وائیں روس زمان اور ٹکم ندی ہے خاصا سو یہ قرآن حدیث الد حدیث سے شامل حدیث نہ بیا نا زد حدیث بیا نم تھا اس کا دیو جنا نمو حدیث مقام سے لا علم مقام سر حدیث دے بیانی عام خلق اتا عام خلق اتا تاہلون مائلون تاہجر دیشت تشدر حدیث دا مقصد دے تاہل لے و دارے ان کلک سحاخلی اشکالات چاہتے ہیں ندائی جواب دے ہوگی دا بنی کی گورا تمشکات شریف للے بخاری للے بل, ل لے بل لے بل کم چکی حدیث خل کو کتاب کے دغا حادی آمین بلجار ہوئی خل کو مانا ناراض خلقا آیت دا سجدی سی دے دین دا اللہ دے قرآن کریم دا اللہ دین احادیث دا صلی اللہ, دا دا اللہ دین دے ددی پٹول گورنت حدیث نہ خدا مقصد مقصد خلق دا بیان عالم نے بکاری چاہ حدیث بیان کی اس کو سوکھ پہ عمل کیا وہ کرنے کی اور یہ خدے نے نہیں چاہے بخام خمل ہوتی دابو رض اللہ تعالیٰ ہو ماما کے طالبان دار دستگاہ خلیل زما خلیل مات وسیعت کرو زما خلیل چاہے خلیل لے سوکھے خلیل میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما دوست او مات وسیعت کرو دام دامد طالب گرے وسیعت سار وقت دا ساخ, دا وقت تھی اور توی ساخ وقت اگر چلینا برم ساب اتو پورم سابتی اور درتاس کے دینیس عرب پائے از کم, کم دور بلی ماتو چویتر تمک کے کہا تعلیم دے سبق زوتے حادث زوتے قرآن زوت یاد ہی ہے نماز وقت طرف نہیں یاد ہی یاد ہیارتی نشی پاس تاجد اللہ نصی پاس اگر سیا صحابہ پاس دل تو مشکلیں سی گرپا نہیں دل پا رہتا ہوئے باقی نور خلق خل کو دارا چاہی لی تہ یوتر پورس وقت تفریح چاہے تو دشمنی وقت ہوئی جدا دا وقت حاصل کی خود سے دا قبل تنا تنام دام دم نے مکھ کے فرض نقل سبق وایا وایا گردان کا بجے بولی دس بجے بولی چو دیکھی نہ مکھ کے بھی ترو کب جاتا ہے بڑے ماں سے تحری کی گورو گورن طلباء لماؤ تحریان کارن کے شاہ طلبا کے طلباء دا دا دا تربیت دا دا دا دا کر کر روڑی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کریمتان حدیبان دو کر دیر محبوبی دی رحمان ذات کا کریمی کریمہ ضرور کافی پنیما سے کم کریم سی تعیم کریما جوڑا کرے کلمتان قرآن و سونت کی کلمہ اللہ کریما دا دا. اگر چنما نے کریمات شرعیہ مراد دی رحمان زیاد رات حبیب تعین محبوبی ری اللہ تھا پری بانے اللہ تعالیٰ خوشحالی تو محبوب سے سڑے انسان ہم خوشحالی کر اللہ پلے کلیم ڈیر خوشحالی کلے خوشحالی نواب نے گرانے بھی چلتا فرائی نہ مسلم بھائی حرف نا اگدو اگد یا مجوری شدیدری آگا پڑے کی نیچت بچے ماں یا دوری چیزیں یاد ہے فقیلتا نے فی الضان اس آم مقام ذکر گئی ارگن سے جب آسانی سوکھ نہ ہوئی ثواب کمی نہ نا نادنی بزان کے پرز قیامت اسی میزان رہا. حدیث حدیثر میزان ثابت کر میزان سرمانست لہذا کہ اللہ تعالی وہ پر روز قیامت بانے اعمالم تلی اقوالم تلی اقوالک الى دا كلماتم داخل لی ذا دا بم تلی ذدی ثواب بذا دیر عملون ذی زیاد الصواب زیادت ثقل بذا ی ذلی جبلی بانے کی میزان پر روز قیامت حق دے گا۔ قران لم ثابت و حدیث لم ثابت اپ قدیم معنا محکمہ رسالہ امام بخاری مجتہد ادا قرآن کردیث نے امام ابو حلیف رحمۃ اللہ دارو تقلید کا کے پا عقیدہ کی تقلید و کے, پا عقیدہ کے مخالف دی. عقیدی سری ماں تو کتاب لکھ کے فلان سہ فلان صحیح نقش بندی چشتی سوروی رو کی مذہبی مذہبی نسبت یہ محمدی انہیں <تصفح> پر عادنیحمت اللہ عقیدت کے, کے تالے نہیں ہو. مقلد نہیں ہوں راگا قیدت اللہ تعالیٰ نکل رہا داش دا دے دا, دا, دا سڑے تو گور اللہ, کے اللہ کو مکان دے سابت سو مکان صابر کر اجیبا خلق دی برا غلب اللہ بازی کی تو امام ابو حلیمۃ اللہ دام مذہب رسط دارن رسط دا اور دا او کلام اللہ دا اللہ کلام اللہ کلام اللہ کلام نے کلام لفظ اور کلام نفسی کی نیچ سے چلتے وجود اللہ کلام کم نے دادی مولانا بغلات مسلح کی اختیار کرو ماتوری بسپائے بس امام ابو حلیف رحمۃ اللہ کی دوا امام زہبیلی کی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ شاہ گردو آو سر میشتے کی بحث میں روکے سال شاگر دور اللہ امام فرا سے بے بے مسلک بانے بڑے مسلح کے روانش جی طرح سے بولے نا مارے رضا سے عقیدت ما تقلید والے تکلید نہ شریف تخلید والے کے دلیل امام ابونی فرحمت اللہ سب دلیل اور کی اور نمانے خبروں کی امام بخاری مشترت ہے دلیل پیش کی قرآن کریم دلیل پیش کی حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے توی اتباع دے تو اقتدار دیتو الفاظ دی تو قرآن و سنت تکلیف قرآن و سنت کے لیے قابل تحقیق دے مقلس زان تو مقلد کہی تھی مقلس باب تفیل دا و مقلص مانت تو مخل سمانت پڑھا چھ ندی ہوئی تب اسواللہ مناظر کیوں گلی سم امام سمام مقل سے دا دا قرآن و صلی اللہ علیہ وسلم کی دا دا کے مقت اختراخون پسی مختدین جدا شیرے تو قرآن مان سکھو امام بخاری اگر میزان ثابت کا بہادی سرم سقیلان میزان اگر کلو سے سبحان اللہ کی وحدلی اگر سبحان اللہ جدا را و بے ہم جدا لیکن تقاضا کی سبحان سرائی سر ذہ وی مصاحبت ابھی تو ملاوت سبحان اللہ, و بحمده دا دا اللہ تعالی صفا دقام اللہ سفاطی اللہ ظلم نے گئی شریف ان ولدی نشتا والدی نشتا کوفی نشتا دا نشتا نشتا دا صفات دونے کی را جمع کہ انو دا داخلی پا معنی دا سبحان اللہ کی اللہ پاک دے پاک دے دا دین نقصاناتوں نے چیدو علویت سر منافی دی دا دین اللہ پاک دے سرپ پا پاک والی بانے کمان ناسی لی سو بولی چی حمد و سرنی و بی حمدی اگر بین الملاب ستی تو دین اللہ تعالیٰ دا خدای خدای صفات وایو ہم تول توحید داخل د ٹول تو اقسام دا توحید کا کا بلک مالا سبحان اللہ, اللہ عزیم. دلتا مالا لفظ سبحان اللہ دے لیکن مک لگولہ عظیم الظیم عظمت مالکی اشارے عزمت صفات دا عزمت دا حمد اشارے ہوتا اگر دا اللہ تعالی صف ہوں بےشمارا ندار دا عزمت ذات او سر تاظم شان دا تعالی و دل شاندا امام مخاری رقل کتاب اخل مجلس پریبا نے ختم سارے تشکل مجلس ختم ہوئے نہ تصویر ختم ہوئے نہ پاک ختم ہوئے جامع کی جامعات کی قرآن کریم لکی یا حادیثی پر جی نہ قرآن و حدیث خود بتا چاہ خبر نہ پڑیان کی رسی ویری پلان کی, دا پلان کی نا دا براہ راستی خبر نہ حدیث نہ خبر نہ خبر نہیں ورے اگر من تقلید مانو وہ ترائے کہ خبر نہیں کل چاہ قرآن نا حدیث نہ خبر چیت دا دا قول نا خلاف کاری بایا پریدی کوئے لیکن کلے چی موتا خبر شو چی دا قرآن دا اللہ کتاب دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل ملک والپنگ لازم دی کن دیو جنہ طلباء ہوتا علماء او طول ہوتا بلکہ سامینو تشیسو قرآن اوری سو حدیث اوری دا طول طلبائی نن پری سعودی کے کتاب قتل تا بنوائ جو پکل کوالی جھوکڑے سے راماندر دین کے لیے ستاسو کتاب کرائی لیے کلی فتو القدیل کے لیے کلی شامی کے لیے کلی کتاب القضاء کے مفتی مقلد نشی گئے مفتی مجتہد بوئی گئے اجی ہر یوی ز مفتیں دو درا گوئی پتہ سوئی ز مجتہدم کا مقلد نیم اوئی ز مقلدن پائی جگڑئی گئی مپلانچی ز اوگٹلا پلانگیسی میں اوگٹلا سژ اوگٹلا او مفتی, زانتا ہوئی نا مفتی ہوئی با کتاب بلکہ سپاہی کی, کی مفتی کم کتاب کیلی کیلی؟ علماء قرآن با حت حت دا کی لکڑی و سیت سقرآن کریم بہادی سودی سو سلم حت المکان حت السطان کی بے حد رسول سرا ہے با عمل قرآن و پا حدیث اسلام عمل کو باقی مختصر کلمار حالات و مطابق اور فران اور ہر بیان کا فران چین اد اسلام دشمن ربتدان کے روالی یہود و نسوار اسلام دنیائی دشمنان دی بنیادی نہ سورہ مائدہ کی قبال سے اے لیسی اکرمو موعدال تمو او اخوا کسانی سپاہی کے قصیسین خلقو کسیسین بری کو اس نیس تا مطلب بنیادی دشمنان دی زم نو دنیا کے کلا زون پجہات کی زون دشمنی د دنیا اے دشمنی آسرہ دشمنی کو نو کلیش زون گلا دین بنیادی دشمن دے ناسرہ ولی دشمنی کو کو خودی رے غیرتی وی بی اندازی سی دشمن سیرازی او زم پمخه زمو پے او مسلمان رور بانے گزار کی اغه وای نی دا ویزتی کی افغانستان اوا مسلمانان رون زم المسلم اخو المسلم هر مسلمان دبل مسلمان رور دے دا یانس کی سر حجی خرسو چا جوړا کرے اخ تو یوم ملکون یوم مسلمانان نشپانی باندې گزار کی دا گزار پمون دے سر جنگ, جنگ فرض فضل دی پاکستانی مل کے بلکہ یو دی فتو کرے تاریخ جو کرو جالان سکے دین جو کرو کتابوں نے لکھا سری دار پیدا کری بندوستان. انگریز ہندوستان کی فتح والے ختم شل دا خود انگریز دشمنان دشمنان سوال پیدا سوال, سوال نے پیدا کی چیزیں فتو کر دا دا کی دا دا حرام فتو مساد کراون کے بیاپو شیخ, دا شیخ, دے. اگر شیخ رحم اللہ مخفو البسر دے وسیم کے عام فتو اور نظام کو فردے سعودی کے ماتر پیدا کرشمیر اگر چھپائے اختلاف تھا پتی کے سارے پادری تو میلو بار بار وا مونگ بغاوت نو سو پمل کی شرح انتشار نے شکولے بار کار نہیں کلے بار بار خداوتا نسیحت دا غلط دلیل مسلمانوں دا. کا دانے کے پاکستان سرسول افغانستان و یہ اسلام بنداں دے وسول طلب کڑی ہوے شون سر سلوک دا ہت تلگی تو شون سر سلوک ہے ہم لبھی سیرا کے قرض مار کے مدان نزریات تبا یہ طرف روان نے گرے خطرہ اس نے چل عمل تبا طرف روان سی افغانستان میں انشاءاللہ نے تباہ کی ائی کہ مجاہدین اشتہ جہاد کی بے اسلام نو مخلی مسلمانان اشتہ دا جدا خبر ہے کہ زموں پپارے مسائل کہ اس طرح اختلاف ہے مونگ ایک دے اسلام کو اسلام <تصفح> اسلام مسلمانی شریکہ دا. آو خبر و دا ملک شرے بیا فتنے طرف تروان دے اللہ بچ اساتی. اللہ دنے سالمیت آب محفوظ اساتی اقول قولی حاضر سفر اللہ علی علیہ اللهم احفظهم من البناديم ومن خلفهم امين وان اعينهم وان شمارهم امين وان ساقهم ومنصت اللهم العن عنان كثيرا على الكفر امين اللهم العن الكفر الذين يصدون عن سبيلك امين سددنا وقلن ما نانشکو لے گا نشكو إليك ضعف قوتنا وقيلة حيلتنا وحوانا وحوانا وحوانا نادى الناس اللهم أنت القليل ونحن الضعفاء اللهم أنت الغنيل ونحن الفقراء اللهم اللهم انصر عصاير المسلمين اللهم انصر عصاير المسلمين امين اللهم انصر عصاير المسلمين في كل مكان وفي افغانستان امين في افغانستان امين اللهم اهلك عدانا اللهم اغرق ثكنهم كما اغرقت على مثل اهلاك عاد وثمود ثاني اللهم قتلهم اقضر عزيز المقتدر ثاني اللهم